<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولول بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة عامالنا من يهد بالله فلا مجلنا ومن يمجده فلا عادينا وأشهد أن لا جاء من الله وأشهد أن محمد نهده ورسوله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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَطِعُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإِنَّ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدا وكل بدا فيها ظلالة وكل ظلالة في الله أعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القبر وا ابا قدری قضری شہر محترم شاہی نوجوان ساتھی بزرگان یہ ماہ رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے جو پورے ماہ رمضان کا سب سے اہم اشرہ ہے اور سب سے اہم ایاب اور گیر برتن کے دن ہے جس میں آج سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسے آخری اشرے میں نبی علیہ احسرا شام نے بہت سارے احمد کو مخصوص کیا تھا اس کے بہت سارے مخصوص احکام ہیں جس کی وجہ سے اس اشرے کو اللہ تعالیٰ بڑی کیا کیا. اے اے اے کا بڑی قوکیت رکھتی ہے انہی میں سے ایک ہے نبی علحی سرا شام تادہ حیات ماہ رمضان کے آخری اشرے کا احتابط کیا کرتے تھے امر مومن آئے کربھی اللہ تعداد کہتے ہیں برابر رمضان کے آخری اثرے کا احتار کیا کرتے تھے آپ کبھی چھوڑتے نہیں تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو ہاتھ دے دیا جب آپ سے چلے گئے آپ کو پاستا گئے تک اپنا اخبار ہو بن سب آسان کی سنت کو آپ اخبار مشہرات میں باقی رکھا اور آج تک باہر کے آخری شروع کا یہ احتیاط چلا آ رہا ہے. یہ احتیاط کی بڑی اہمیت بڑی قدیلت ہے یہ اسلام کا ایک شہاب ہے अगर ना अगर अगर ना हो हो कहते हैं। एक बसवा सफर की वजह से माहरमदास में आपको कहीं सफर में जाना पड़ गया जिसकी वजह से आपने माहिर के आखिरी आश्रय का एहत्या न किया تو آخری اگلے ساتھ آپ نے تیس دن کا انتخاب کیا تاکہ اس کی سدا ہو جائے نہ یہ ایسا صاف کام دستوں کا اور نقری عبادتیں آپ کی پابندی کیا کرتے تھے اگر وہ شروع جاتی تھی تو آپ کی قدر کر لیا کرتے تھے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کی کتنی اہمیت اور اتنا اس کی فکیلت ہے کہ نبی علیہ شباخ برابر دس تک انتخاب کیا اور ایک سال اگر آپ نہ کیا تو آپ اس کی سزا کی اگر اگر اقدام ان شاء اللہ تعالیٰ نما تو امام صبرانحمت اللہ رئی اور ماتح کی رہ نے قتل کیا نبی علیہ شاخ صاحب نے ساتھ نمایا میں امن من ایستا کا سہ ابھی انتہا امتہا یہ انسان ایک دن کا اللہ ہمارا کی ردا اور اُسے کے لیے دنیا کی تمام اپنی مشہوریات کو ترک کر کے اللہ تارا کے گھر میں اجنا کی سخل ہو اللہ تارہ کی ردا امرا کی اللہ تارہ کی عبادت کی گرد پہ دو تیناف مشنیاست کر لیا اللہ وہاں اس کے اور جی جاند کے درمیان تین ایسی اندر بنا دیتی ہیں کہ ایک پنڈا کی ڈوری صورت کے ہو دے اور گرو ہونے کے درمیان کے فاصلے کی برابر ہوا کرتی ہے احتکاف کا یہ مقام پر سب بہت زیادہ رکھتا ہے اس لیے ان میں سے جو ساتھ ہی موقع اور جاتے ہوں انہیں چاہیے کہ احتجاج کریں اگر کوئی سب ان کا احتساب نہیں کر سکتے تو احتکاب کے لیے کوئی ٹائم بردا کروں نے بہت زیادہ فرق نہیں کیا ایک دو دن تین دن جو بھی انسان کو موقع مل جائے اعتکاب کر کے عبادت کا کہ فکیل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں دوسری چیز جو ماہر سے آخری قصرے میں بڑی بہن ہے میرے بھائیوں اور نئے رکول قدر ہے رب آدمی نے نئے رکو قدر کو ماہر گان سے آخری اصل میں رکھا ہے اسی لیے آدمی نئے رکو قدر کا یہ مقابل اور مقبہ ہے کہ العالمین آدمی خراب میں پوری نئے رکول قدر کے لیے حکومت ایک سورت نام کی ید ابتدائی آواز کو میرے کتنا وقت ہے اس اس سورت میں اللہ کے سردارہ نے نئے رقم قدر کی بڑی فلم بیان کی ہے کہیں اس کو نئی رقم قدر رہا ہے اور پورے خدوبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی رقم مبارک تھا ہے تو میرے بھائیوں ماں کے آخری اشرے میں اس راست حاصل کرنے کی کوشش کرو اس راست کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے صحیح ہے رائے صحیح ہے کہ حدیث بخاری اور قسم کی راہیت اور وہ سبھی تو قدرتی اللہ تعال ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ <سؤال> تعالیٰ نے آپ کو غیر کل قدر کی فکیلت بران بتا دی اور آج آپ خبر کے لئے اور اس کی فقیلت ہزار مریضوں کی عبادت سے زیادہ عبادت ہوتی ہے جب یہ آج کر سورت کا کھیتی اور کاکارہ نے آپ کو سیاح کر دیا لیکن اللہ یہ نہیں بتایا رہا کا احمدان کو کس تارت اور کس کلیا میں ہوا کرتی ہے اسی لیے جبھی اہم شناخت جن کے اگلے پچھلے سارے شناخت سے ہوں اس ایک رات کے تراش نے آپ کا ساحرمداز کا ساتھ پہلے پہلے رمضان سے ایککار کر لیا جب آپ نے احتجاج کیا شہد ایک رات کے بڑی جماعت نے احتجاج کر لیا پہلا رسرات بدل دیا ہوتے تھے ایک رجگار کو لے کر کے سچ رجاب کا احتساب کیا پھر آپ پھر آپ نے میں جیت کا اور بیس دن کا احتساب آپ نے کر دیا آپ کے ساتھ اگر آپ ایک تیس دن کا احتساب کیا بیس بار ہم کام تھا کچری بڑا تھا نہنگا ہو تارا ہوتے ہیں نہ بھی رہے سواستہ اپنے موٹر سے باہر اور ایک پر موٹر لیتے تھے لیکن اپنے سب مبارک کو نکالا کرتی آپ سے احتارے ہوئے کو اور بتایا اے لوگوں کو ہر چاہے تو ہاتھ ہند مہنگا مہینے کی رنگان کی مہینے اکثر کا احتکاب کیا تھا اور بنا مقصدہ تھا ہر چاہے تو ہاتھ ہند مہیلا میں چاہ رہا تھا کہ ماہر تو رہے نقری ہو جائے اسی لیے میں نے پہلے اچنے کا ایک کام کیا اور پتا چلا کہ پہلے سر میں نہیں ہے سب نے دوسرے کا بھی ایک کام کر لیا ابھی کا سوہا ہی ملے گا صرف سب کو میں تلاش کا تھا کہ ایک کاشت میں دنیا کی سمان جا کے کنارا کچھ کر کے جب انا تو گھر ہو گئے پھینکتے گئے نہیں جائے گی آج جی لیکن اکی تو ابھی ابھی ابھی ہمارے پاس آئے اور حاصل کرنی چاہیے ماہر بار کے پہلے پہلے انسان کے آپ نے اس کاف کیا اور تیس ان کا تیس دنوں کے اندر میرے کو نہیں ہے یہ میرے تر کر سب آواز کے اندر بندہ ماہرا گار پر جو کے اندر ہے اس لیے لوگ ہم کو ہم آپ کا بھی احتساب کر لیتے ہیں اس طرح سے پورے رہیے رمضان کا آپ نے کیا پھر آپ نے ساتھ بنایا تمے سے بھی رسول قدر کی طرح تیس پھر مسجد میں لے کے رہے اور میرے سلق اگلے اشرے میں آپ کے اچرے میں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ احتجاج کے باہر ہونے کے بجائے لے سلق اگر آپ کو کرنا چاہتے توتے ہیں تو اگلے اشرے کا وہ بھی احتارا کر اس طرح سے احتار کیا لیکن اگر نے میرے ساتھ بنایا آپ یہاں اللہ ہمیں پور قدر کی تار بتا دیا تھا آج کدرتی امیل آئے سے ہمیں بتا دیا تھا کہاں سے فرار آرم ہے لیکن تم موہن سنگھ کہا لیکن پھر اللہ تارہ نے ہمیں بجار کیا ابھی آرامی کو بتا دی مجھے اچھی طرح سے آ رہی پہلی چیز تو یہ ہے جو آپ کو کہنے کہ وہ آخری ہی اچرے میں ہے اس لیے پن پڑے آر اچری کا آپ نے اچرے کے اندر تمہیں ادھر تم سخ کو تراش کرو پڑے تو آپ اور مہاراش کے آپ اچرے کی کوشن پاس کا ہاتھوں کے اس کو ڈھونڈو ایک چیز یہ دوسری چیز آپ میں سوچتا ہوں ہمیں لڑکے تلک کیا گیا کہ نئے تلکی فراڈ آپ کو نہیں یہاں ہے ہم کو اتار ہم سے اتار دیا ہمارے سہن سے نکال دیا میں پہنچا تجھے یاد نہیں کہہ رہی تھی لیکن اتنا مجھے یاد ہے ہمیں اتنا رات ہے کہ جب ہم نے سہ پارا اور آپ نے کہ بھارت کو میں بالکل قدر ملی ہے اور میں پڑھا رہا ہوں تو ماں تین ایم मेरे हाथ मेरे कदम मेरी पेपारी चुकी है पारिश सुबी है जीवी हो गई है अब कैसा कर रहे हैं नमारा पहाड़ है तीसर के अंदर पहाड़ है पर मुझे इतना याद है ये हमारा मुझे याद है एक तीस रमतार किसान को نگر نہیں رہے کہیں دیکھا کہ وہی اکیسویں رفتار کی کا اکیسویں شروعات کی اسی دیر رات کو گاڑی سنی اور میں سر شکتی کی شکست کی تھی اور جب زمین کی قدر کی نماز پڑھائی تو میں نے اپنے آنکھوں سے بے بار کیچر آپ کی شادی سے پہلتے تھے ہم میرا جانکار لگایا کہ آج میرے سنکد ہمیں نکیب ہو گئی ہے تم میرے بھائی دو یہ نئے سنکدار میں آپ کو بتا دیا کہ یہ نئے رسم قدر پورے رمدان میں نہیں ہے مار آخری اچرے کے اندر ہے اسی دن سے نہ میرے اسی سال اس کے بعد سے نظر رمدان سے آخری اچرے کا ہار مل جائے گا میں اس لیے آپ نے کے سے ایک کام کرتا ہوں تاکہ اس کی بات سے ہمیں نئے دل خدم جائے نئے دلکھ حاف اور پورے راہ رنگان کی یاد رکھنا پورے لاہ رو اللہ عالمی نے نئے قدر پر موقوف کیا ہے اسی لیے سنر فرمی سنر تارآ کا حدیث ابوی اللہ تارا کہتے ہیں کہ نبی علیہ نے بات اور باہر رمضان شروع ہو چکا ہے اس کی بڑی فضی فضیل آ کے بعد کی انہیں فجیل رسا نے ہے اور اس کی باہر رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نئے شخص رکھی ہے بڑی اہم ہے کم ہے انیس سو تینتالیس اس ایک رات کے بارے ہزار تہینوں کی عالت سے آپ کا زیادہ تر ایک رات کے بارے ہزار اہمیتوں کے عادت سے بات کرے آج ایک دے رہا خریدا کو ملا اور یاد رکھو جو ماہر پایا اور ماہرمداز نے اس نے میرے کل کٹر کو دائرے کر دیا سن لیا سمجھا اور سرندار ہر کی, کی رحمتوں سے محراب ہو گیا یہ میرے کلکر کا اور لاپرواہی سے ہماری لے پن کریں ہم اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں اور بچوں کی عیدی ایسی چیز کی تجارتوں میں ہم کاغذ آتے ہیں اور ہماری لے کل کر لڑائی اور اوپر سے چڑی گئی ہم اس سے تازہ پا سکے پاس نہ سے محروم ہوا کر دیکھ ہر اسی بڑا ان سے پہراؤ ہو گیا پھر آج اپنے ساتھ میرا بول رہا یہ جو سب سے طرح کا ہوگا کس چیز اور رکھی ہے انسان اگر اس کو حاصل کرنے کی فروخت ہے تو حاصل کر سکتا ہے اس لیے میرے بھائیوں میں اگر یہ دونوں کا چیز رات سے یہ لہر اور کا مطلب سمجھا کہ آج کا سکتے ہو اور ایسے ہو چاہے ستے کے ہو یا سیٹوں سے چگری کرو تو نارا کاری پاس کرو اور کچھ نہیں تو ٹی وی کھو کر کے گئے ہم نہیں پوچھا کہ رہے سن کر رہے لیکن رات میں چلنے کا نام خراب چلنے کرا کی ہے یہ سکتے ہے مرد کا آئی ہے وہ منتارا تھا رس نیچ پڑا کرنے اور جس انسان نے میرے بار کے بارے میں کریں یہ ہے کہ آپ رات میں دنیا کے سماج کی وہ کو بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بات جس اور خارج ہیں آپ نے سارا جس شخص نے ہمارے فن کرنے میں عبادت کیا جس وار کیا اس میں ہزار والد کرنے ایک لڑے ان کرتے تھے اور ایک لوڑے ان کرنے کی عبادت نظر کرتے کسی لینے کے سارے رو سر تھا میرے خدے یہ میرے کو ٹی وی دیکھتے رہنے اور نیوز سنتے رہنے اور میرے کو قدر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنے مجبور رکھے آپ تمام لوگوں کو نہیں پڑا لوگوں کو تصویر کرے کرتے ہیں پوچھا میں نے پوچھا سننا تم قد ہمیں مل جائے تمہیں کیا کہا کروں آپ نے پاس آیا اگر تمہیں خوب کسرت سے کہا کرو اللہ کہا خوب تو آپ ادار کرے اور میرے تلخ نے اس کو زیادہ زیادہ بنانے کی کوشش کریں اور میرے سلخ ایک ایسی کو کس سے لانا ایک ایسی بہتری میں لانا کو کٹ بڑا جس کے اندازہ کام ہے کبر بنا ہی خریدتے آسمان سے آسمان سے آپ کے پاس پڑایا کرتے ہیں یہاں سب کنڈا نے سرمایہ اور سمارے ہاتھ میں پڑھایا کرتے ہیں میرے اتنی بہت اس کرتی تھی ہمارے یہاں لیکن دوسرے دیکھ کر اسی لیے یونیہ ہے ساتھ میں ساتھ کرات میں کس کڑے فروغ سے ہر سالان کے فرصے رحمت کے فروغ سے کس کڑے پڑھ پڑھاتے ہیں دنیا ہے دنیا میں کی میں تعداد ہوتی ہے یہ رمت جو ہے یہ ربڑ کے تعلق اور رمن کی تعداد رحمت کے برشتے روز پر فوج نہیں کی کر سکتا وہ بار جا رہا ہے نکلو پیتا گھر ٹھنڈا کے کسی اور نہیں ہو سکتا تو یہ بھی کبھی خوش ہے اس راہ ہمارے ساتھ خرچی ہے اور خاص کر دیتے ہیں ہمارے پاس رشتے ہو کہ میری روی اور تین سے ہمارے ہمارے الحمد للہ بتاؤ سراطمہ میرا سب تیسری چیز میرے بھائی میں جو آخری سراب سمر مودنی آر طرف کے گاہوں کا آراہ کرتی سنگن صحیح اشری آواز اہمی رنگار مشہور ریلی کے مہارمگار کے آخری اشمی ندی اردو عبادت ادای نے جتنی کوشش کیا کرتے تھے اتنی کوشش عبادت ادای نے کسی اور نہیں کیا کرتے تھے آخری اشمی رنگاج گزرا ہے وہ اس میں اور آخری اثرے میں کچھ دوبارہ ترک ہونا چاہیے ہمیں شروع رمضان جتنی علاوہ کی ہو جتنی ذہنوں نے مستقبل کیا ہو آخری کسرے میں اس پر مزید الافہ ہونا چاہیے اس میں اور ہمیں زیادہ کر دینا چاہیے نہیں کہ صرف آرام کرے میں آپ خطرے میں ایسنی عبادت نہیں کیا کرتے تھے اور جتنی عبادت کیا کرتے تھے ان کو نہ تارا ہی مزید و راحت کرتی تھی کہتے جب مدی بھائی تارا ماہر کے میں آپ کا سن ہو جاتے یا ماہرم کار کا آسان شروع ہو تھا اس وقت آپ کا سنتون کیا تھا نام پر دیکھ آپ ہے آپ کے اندر سب قرمی کی طرف وہاں رہتے ہو جاتا تھا نمبر ایک نئے رہے کا اس کے لیے بالکل سمر سکتا ہو جاتی اور ان کو بھی انڈا اور کھانا ہے پر ان عیبوں کے بیچ پہ سی بھی اس طرح کے اخاڑے میں سب پہنچ کے پہلوان مقابلے کے رکھے ہیں اور خوابوں کا پہلوان سے آمنے سامنے ہوتے ہیں ان میں کوئی دنیا کی اور کسی کی چیز کی خبر نہیں لگتا نہ اپنے مار کی نہ بیوی بچے بی کی نہ سردی اور گرمی کی نہ دنیا کی کسی بھی چیز کی اور کسی چیز پر اس اندو کی نگاہ نہیں ہوتی پیڑوں میں تو ہر ایک کی نگاہ ہوتی ہے کہ ہم کاروبار میں وقت سے پیڑ کریں مقصد کی ش مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد کو پہوان کا آگے کو روپے کام سے بات نہیں ہوا کرتا وہ ان کو بھی بھارتہ مت جن کا ہوتا رہی ہے کسی طرح کے اکارے میں آ جانے دے گا ایک پہلوان صرف اپنے بچے مقابل کو شکر دینے کی فکر میں رہتا ہے اور دنیا کی کوئی میں نہیں رکھتا فکر نہیں رکھتا کسی طرح سے آپ اچرے میں طرح کا اپنے آپ کو صرف عبادت اے رات اس کے لیے خود خط کر دیا کرتے تھے اور چیز میں سے اور اس چیز کی فکر آپ نہیں کیا کرتے کوئی سات نہیں ہوتی تھی آپ کی عبادت راہی کے لیے سڑکیں راہی اور آپ کی اکثر زیادہ پارک اور نیتوا کا جو پراستہ کما کرنے کا ہوتا تھا یہ ایک دوبارہ سب تھا نمبر دوسرا وہ کام نشان اور شرمی اگر کام ہوتا ہے اور ہمیں دیدیوں سے اس کنارا سفید تیار کرنی تھی نمبر تین وہ آگئی یا دودھ ماہرم راج کی آپ دیکھنے میں ساری رات کو آواز کو جنگا رکھتے تھے اپنی رائے کو جنگا رکھتے یعنی پوری رائے اور رقص کرتی ہیں ندی ارے کام اچھے تھا ماہرمان تھے کمزار جب کا آ جاتا تو آپ کے पर پر جاتے تھے ایک ماسک کی سروس جس طرح کی لیتے تھے سر آپ کا آپ آ جاتے علاوہ کرتے کرتے ہم ادارہ کے کار میں سو رکھتے ہوئے کہ آپ کی سما میں تکلیف ہوتی آپ ہم کبھی ترقا آپ تھوڑی پریش لے کر آرام کر لیتے تھے ایک آپ ہم سم میں تھا اور ہم ایک آج میں اپنے بہت آواز کرتے ہیں کہ آخری پر وہ کا لیکن افسوس اور افسوس ہماری ساری رات کہاں گزرتی ہے اور وہ کیا ہے نبی رہے میں پہلوان اپنے بندے واضح کو شکست دینے کی طرح کرتا ہے ساری بات کرا کرتے تھے ساری بات عبادت مت کو اپنے احواز کو بھی اور لگا دیتے تھے لیکن میرے بھائیوں ہمارا سب سے کم عبادت والا اثرا ہوتا ہے ماہ رمضان کا बीस तक सिर्फ आज हुई थी आखिर अंधार में विराज हो जाती थी आजाही लेता है करा ओडाई कर लेता है लेकिन आज भी ऐसा जो होता है वो सारी रात को आजादों और तैयारी में सुधार किया सकता है जिसने में सबसे ज्यादा इरादा प्राप्त किया सकती थी اور ہر مسلمان ایک سرا کے اندر میں اسی اشے کے اندر واپس اور کے بارے کرتی چکر کے بار دینا یہ معاملہ ہے گزرنے گزرنے میں اور تین نہیں لگے گی اسی لیے اس وقت کو کئی نہیں سمجھو اور زیادہ رہنا اور پہلے ادھر ادھر جانے کے بجائے کے باہر مت کو چیز بڑی عجیب و غریب یہ چیز کہتی ہے وہ ہر چیز کرنا رہنے میں راتوں میں اکیلے نہیں دیتے تھے کے دی اگر معلوم ہو جائے کہ سارا یا سوڑی کا وارسہ آج ایک دان کر دیا ہے ہمارے آج شو کرائے اس کو ایک ہزار کلا ایک کے دیے جانیں گے اگر معلوم ہو جائے کہ سو بھی ہے ہر آپ اکیلے ہی جائیں گے چاہیں گے تو اپنے پاس اچھے کو پیدا کن لے کے جائیں گے تو بھائی اب چاہے تو ساتھ کھول لے گا کچھ بھی چاہے گا سات پاس پاپ تو ہو بھی پائے گا اگائدوں کو وہ فائدہ ہوگا جب کہیں کسی طرح کی طرف ملنے کی باتی جاتی ہے تو آدمی کے ہے مسلمانوں کو حکیل کر رہا ہے نقصے چہ رہا ہے بستی چہا ہے رنٹوں کے بڑھاتا ہے جہاں جو انتظار کر رہا ہے حاصل کے بار تھا حاصل کر رہا ہے تو بڑی بڑھ ہوتی کہ اکیلے ہی ادا کرتے ہیں ساتھ پارک مہینے لگے اپنے ساتھ کرتے اور سب کو لے کر لگا دیا کرتے تھے منی اگر ہو اگر ہو وہ نہیں کر کے رہتا تھا اس کو رسا کر کے بیٹھا دیا کرتے تھے رکھتا ہو یہ چار چیزیں تھیں اسی طرح <تصفح> سے میرے بھائی آسم ایک اور سب قسم فتر ادا کرنا ہر اوس ہر مسلمان ہر سرما ہو چاہے نام رو رکھتا رکھتا آپ پر مار پر کترآہ اور اس کو بھی تھا لوگوں کو انجہ اپنانے کے پہلے پہلے اس تحقیق کو آزاد ہو اور حوفظ دے دو اگر کسی انسان فکرانہ پہچانا دیا تو آپ نے خاص نایا من اچھا پڑا کس انسان نے یہ گاہ لوگوں کو جانے کے پہلے پہلے اپنا فکرارا لوگوں کو پہنچا دیا پہلے سرکار بولا کلو اماج کرنا کھانے پینے کی چیزیں لیکن حکومت نے اس کا متبادل جو بیس درہا مقرر کیا ہے آپ متاثر سے اس طرح دن کو مختار اور اس نے ہے آئے اللہ نے اس پہ قرب کرا دیا ہے ارے بتانا سالان رہتے ہیں تو ہرا نے بڑا خدا کیا ہے اللہ حدادہ نے حکم دیا ہے آپ نے سالانہ تو آپ میں بات کہہ دے یہاں اگر آپ بھی کسی کے ساتھ کر دے آپ کے ریبوں میں ایک اگر لوگ سر اور خوش کہہ رہی تھی اگر فکرانہ ادا کر دو اللہ اپنی مہربانیوں سے فکرانے کی طرف سے مل جائے گی اور عید کے دن مسلمان اس بار ہو گئے ہو رہیں گے اس لیے میرے بھائیوں یہ تنہا بات ہیں جو ماہ رمضان کے آپ مشترکہ ہیں انہیں یاد رکھے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کو نہیں پڑھائے وہی پڑھائی یاد رکھنے اور مخلوط اللہ تعالیٰ ہم سے قد کو ادا کرا دے پریشان کو دور کر دے ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جو ان کی مار ہوتا ہے کچھ ادا کرنا ہم کتنی ماں اور بات پر مت رہا ہو اللہ کا حاصل بند ہو اللہ تعالیٰ مسلمان بھائی ان کی سارے کو پورا کر دے ہم سنی نول محاص چینی نو مسلمان سبارتا رہے کا يا ربكم معلق الصلوات القرون ورضوا على الفرق ورجوعنا الى الله وذكر الله